قیاس کس کو کہتے ہیں اور کون علماء کرا قیاس کر سکتے اچھا دیکھیے ہمارے یہاں دین کا ماخذ چار چیزیں قرآن مجید حدیث اجماع امت اور قیاس اس کا صحیح معنی میں حق مشتہد کو ہے قیاس کی کئی قسمیں موجودہ زمانے میں کچھ مسائل ہوں تو اکابر علماء اس میں بیٹھ کر قیاس کر سکتے مثلا جو طے شدہ اصول ہیں ان کو تو نہیں چھیڑا جائے گا اب اس کی ضرورت اس زمانے میں کیسے پیش آئی ایک آدمی قتل کرتا ہے اعلی قتل خنجر ہو یا پستول ہو یا بندوق ہو اور قتل کرنے کے بعد اس سے وہ اعلی برآمد بھی ہو جائے جس کو تازیرات پاکستان میں تیرہ ڈی کے نام سے اس پر وہ دفعہ لگتی ہے تین سو دو قتل کی دفعہ ہے اور آلہ قتل برآمد ہونے پر تیرہ ڈی لگتی ہے اب مجھے بتائیے کوئی آدمی کسی کو گاڑی سے کچل دے تو کیا کریں گے آپ امام اعظم کا قول لائیں گے امام شافعی کا لائیں گے کیا کریں گے اب علماء قیاس کریں کہ اس کی نیت پر کرائن کو دیکھیں گے کہ اس نے پھانسی سے بچنے کے لیے کسی کو مارا یا اتفاقاً حادثہ پیش آیا اب قیاس کریں گے ایسی جو نئی چیزیں ہیں ان پر قیاس کیا جائے گا جیسے اتنی شاندار مسجدیں اس زمانے میں نہیں بنتی احادیث سے مقدسہ میں دیکھیں تو جس وقت بارش ہوتی تو بارش کا پانا بھی پانی جو ہے وہ بھی ٹپکنے لگتا اب قیاس کیا بعد کے علمانے کی مسجدیں جو ہیں وہ پختہ ہونی چاہیے یہ محراب جو ہے یہ کسی زمانے میں نہیں تھی وہاں محراب سے مراد مسجد کا سینٹر ہوا کرتا سب سے پہلے مسجد کے محراب حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو یعنی وہ, وہ مسائل لیکن جو طے شدہ مسائل ہے اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے جس پر علما کا اجماع اس لیے اس کو قیاس کہتے ہیں اب قیاس کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں اور اس کا اس کے بنیاد دو حدیثیں ہیں ایک حضرت ماض ابن جبل سے ہے رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ابو موسا شہری رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے ان کو یمن کا قاضی بنایا ایک حصے کے قاضی ماز ابن جبل تھے رضی اللہ عنہ ایک حصے کے قاضی حضرت ابو موسا اشاری حضور علیہ السلام نے اب ان کو رخصت کیا یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں نا قیاس کوئی چیز نہیں ہے بس قرآن حدیث اس کے علاوہ کچھ نہیں مانو یہ ان کے لیے میں ارض کر رہا حضور علیہ السلام نے ابو موسا اشاری سے پوچھا کہ فیصلے کیسے کرو گے کوئی قزیا آئے دونوں کا پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھوں گا فرما اگر قرآن میں نہ ملے وہ مسئلہ تو کیا کرو کہا پھر میں حدیث نبوی میں دیکھوں گا حضور علیہ السلام کی حدیث فرما فرض کرو کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جو قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں اور یہ بات کس نے کہی حضور علیہ السلام تو اس سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کئی مسائل قرآن میں نہیں ہیں اور کئی مسائل حدیث میں نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث جو ہے وہ کافی تو یہ بات جو ہے ان کی درست نہیں پھر کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہ مسئلہ تو قرآن کی نس کے بھی خلاف اتی اللہ اتی الرسول وہ الل الامر من اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور ال الامر منکم من تو یہ الل امر تیسرا کہاں سے آ گیا یہ تو قرآن مجید میں ہے آپ کہتے ہیں قرآن و سنت کے علاوہ تو کوئی چیز جائز ہی نہیں آپ کے اس سے دلال کرنے کے لیے تو اب یہ یہ ال العمر من کہاں سے آئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ال العمر سے مراد کون ہے صاحب اقتدار صاحب حکومت زرداری صاحب یوسف گیلانی صاحب کون ہے اول العمر تو عالم فرما ال العمر ہر دور کے علمائے حقانی علماء حقانین جو ہیں وہ الیل امر ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ مانی جائے اور اس کے بعد میں ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کو ایک پرچہ لکھ کر کے دیا اتات کرو اولو الامر کی یعنی میں بادشاہ ہوں حالانکہ کے بادشاہ اسلام تھا نیک تھا سمجھدار تھا سننی تھا حنفی تھا بے شمار مہمات ہندوستان کو فتح کیا مولانا روم جیسے صوفی نے کئی صفحات محمود غزنوی پر لکھیں اس کی عدالت اس کی دیانت اس کی شرافت تو کتنا بڑا آدمی تو بزرگ کو خط لکھا کہ آپ اطاعت کریں اولو الامر کی تو بزرگ بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست کہنے لے کہ بھائی ابھی تو اللہ اس کے رسول سے ہی فرصت نہیں ملی تو تمہاری باری تو بعد میں آئے تو وہ خاموش ہو گیا اور پھر ان سے عقیدت سے ملا اور ملنے کے بعد اس نے کہا آپ میرے لیے دعا کر تو زمانے کے بزرگوں کا دب دبا یہ تھا فرما میں ہر فجر کی نماز کے بعد سارے مسلمین کے لیے دعا کرتا ہوں تو مسلمان ہیں کہاں کہا تیرے لیے دعا ہو جاتی اب وہ سر ہو گیا کہ نہیں کوئی اسپیشل میرے لیے دعا کر دیں آپ سب کے لیے تو کرتے ہیں میرے لیے کوئی علیحدہ دعا کر تو بہت جب اس نے تنگ کیا تو انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا کا محمود فرما جا تیرا خاتمہ محمود ہوگا یعنی تیرا خاتمہ بلخیر ہوگا یہ دعا دے کر اس کو رخصت کی اب آئیے حضور فرماتے اگر قرآن میں نہ ملے حدیث میں نہیں ملے تو کیا کرو تو حضرت ابو موسا شہری اور بالکل وہی حدیث ماز ابن جبل سے رضی اللہ عنہما کا حضور پھر میں یہ کروں گا کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اب قیاس کروں گا کہ اب رائے قائم کروں گا اپنی کہ قرآن اور سنت سے قریب تر کیا ہے اس کو قیاس کہتے ہیں سمجھ گئے کوئی قرآن سنت مسئلہ نہ ملے تو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور اس پر وہ قیاس کرے گا اور اس کے بعد ہے اجماع امت اب کوئی احمق کھڑا ہو جائے اجماع امت کیا ہے میں کھڑا ہو کر جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہوں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں کر رہا ہوں کہ جمعہ پڑھا رہا ہوں کہنے لے کہ بخاری کی حدیث سے ثابت کیجیے کیا جمعہ کون سے حدیث سے ثابت کریں گے سے سیاست تا کی کتاب لائیں گے کہ آج جمعہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس بھائی قرآن میں جمعہ کی فضیلت تو ہے یا میں لیکن آج کیسے ثابت کریں گے کہ جمعہ کا دن کیا دلیل ہے آپ کے پاس اجماع امت کے علاوہ کہ پاکستان والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہندوستان والے بھی کہتے ہیں جمعہ باہر والے بھی کہتے ہیں جمعہ ادھر والے بھی کہتے ہیں جمعہ تو اس سے انحراف کریں اور کوئی شخص یہ کہے یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا اس کا نام روزہ اور جو روزہ رکھتے ہوں نا اس کا نام نماز ہے کیا مان لیں گے آپ اس کی بات اجماع امت سے اہنہ راف بسا اوقات اجماع امت سے اہنہ راف کفر تک آدمی کو لے جاتا تو یہ اس کی تعریف ہے سوال تو بہت ہی مختصر ہے آپ کا لیکن جواب اس میں بہت طویل ہے بڑی بڑی اس پہ کتابیں بھی لکھیں گے فقہ حنفیابے کے قیاس اور اجماع امت کیا ہے